اور کل نظی مرا اللہ کرا یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوبھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگرچہ مختلف تفاصیر میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعمیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نبو کیڈ نسبر اس نے پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھیاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھیے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں وہی دشمنی جو ہے ڈھائی ہزار سال پرانی بھی ہے اس نے وہ نمرود بابل نمک جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاکھ کی آبادی تھی چھ لاکھ کو قتل کیا اور چھ لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا ڈیڑھ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجڑا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ ہے کل جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت ثقیرہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس دبا میں یہ اجڑی ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا نظر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا قال کالا بادہ موت ہاں اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہن کی سلامت نہیں سُمَّ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا کالقم لبا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بڑی اسرائیل میں اس کے نقید اس کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے قبر کس کر جب اللہ تعالی نے یہ مشاہدات کرا دیے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیویٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو گویا کہ وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبشتا کتنے عرصے رہے ہو گئے تو کالا لبیش تو یومن اور باغ ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ کالا بندہ بسم بیا تعدی نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنز اللہ تعام کا بشراب تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بوسان پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی وندوراہ مارے کا دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا والا گج کا آیت الناس وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں بیٹھ گئی تھیں گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس وندوریاہ مارے کا وہی کا آیتن اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی خود اے تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے ونظور اللہ حبالت والی اللہ سے دیکھو ان ہڈیوں کو کیسا دونش کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں ابارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سب مقصوا لہما پھر دیکھو تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فلح ماں تب جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَلَمُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِن <قدیر> ان کا اب میں نے پوری طرح جان دیا مجھے پورا یقین قابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شہ پر قادر ہے یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالی کی اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس جب کو کہ قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کہ میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر عراق عراق کے بعد تو تھی کہ اے خورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دی دی کیپٹیویٹی سے اجازت دے دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر ایک سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بیروشرم کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں ہے کہ دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمین بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اس لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلیمانی بنائیں گے اس کے بلو پر بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی کینیٹک نے کوئی وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک کینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امیرکن ڈاکٹر گولڈن سی اسی طریقے کا کوئی ویلٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گر گیا ہے جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یا چند مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے کون بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت ازیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے بس کالا ابراہیم اور, رب اور یاد کرو جبکہ ابراہیم نے بھی کہا تھا ذرا مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا کالا تو مل اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے کالم والا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے بالانک لئیتمین نقل بھی پورا دل کا اطمینان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں شرائط کرے تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا نوری ابراہیمت سماوات و ل اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مکفی حکومت ہے جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شب بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین کامل کام ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی کالا ملا بلا کے لکمین نقل بھی کالا فخر فسرا فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے لے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کرے سرمجان لاکل جبلی منہ جزل پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیحدہ کیے ٹانگیں علیحدہ کی پر علیحدہ کیے دھڑ علیحدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف انجاب نے تقسیم کر دیا کالا فکر فسلنا کلن جس پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے سمت ہوں نہ وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے عالم ان اللہ الحقیب <دِرُحَكِیم> اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروعۂ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں کھانا کھلانا بمون کام اعلیٰ ہبی مسکین و یقیناً واسین آطل بال اعلیٰ ہبی زب القربہ ولیطاب ایتا مال احتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکوٰۃ انفاق قرض حسنا یہ پانچ چھ ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھیے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مد ہے گوراب یتام مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کے اجزا اکرما ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجب ملے گا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا انفاق کا لفظ اس کے لیے اور قرض حسنا اس کے لیے انفاق انفاق مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کے دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باٹری کے ساتھ نو رسمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت وجود میں آئے اس کے لیے اساتذ و سامان فراہم کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمے قرض حاصل تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثلاً نظیم یون اموال ہوں فی سبیل اللہ ہے مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبھیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبھیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبھیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبھیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اسلم جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مرد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب اجزاء و اقارب ہیں وہ ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجیے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے جب دین یقینی کی حالت کو آگیا ہو تو سب سے بڑا یقین تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یقین دین ہے بہرحال انفا مسل المال فیس ابیل اللہ کا مسل حب بتن ام بدت سب آسنا بلاسی کل سن بول متحبا مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانا کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئی سات ہوشے سات بالیاں یہ سات سٹے باجرے کا سٹہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکئی کا سکہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں فی کلب لے اتحبا اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آ گئے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال پہ اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہمیں وہ اللہ یوزائے بولے اور یہ تو تمہیں تمسیلر بتایا ہے اللہ اس سے بھی گنا کرے گا جس کو چاہے گا صرف سات سو گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا واللہ اللہ علیم اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی وسط والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اللہ دین سے کون ہموار پھر جو لوگ کہ اپنا بال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھیے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی جانی چاہیے ہم زیادہ دیتے ہیں تو بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے یہ بھی اس ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دے قلمہ کہہ دیا تو جو آپ کا عروسواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا اللغف صبیل اللہ صبلہ منم ولا اضن جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں لحم اجرحم بلا خوف اللہ ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے بقفرت ہے بلا خوف الم غلول ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضم سے دو ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا و مغفرہ اور درگزر در کرنا خیروم بہتر ہے من قطن اس خیرات سے یتما ازا جس کے بعد کے اذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے مدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معروت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائی نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے پھر بھی یہ ڈانٹے نہیں وہر پھر بھی یہ ہے کہ مغفرت معاف کیجیے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دے تو خیر من صداپتی ازا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے کوئی اور سلواتیں بھی سنا دی اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا و اللہ علی الحلیم اللہ تعالی غلی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا اے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تو اس سے روٹی مانگی تم نے مجھے کھلایا نہیں بندہ اللہ تو غریب ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج احتیاط کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے تو میں ہی تھا میرا بندہ تھا الخل کو آیال اللہ تم نے کھانے کو نہیں دیا تو بویا کہ مجھے نہیں دیا میرے بندے میں دنگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر ڈھانپ دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تم نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو ورنی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فوراً نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیز وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالیٰ کی زیرت جو ہے اسی وقت الگ جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو کر سکتا ہے ایک نئی حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے یا صدقات وضاح اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نسیح منسی ہو جاتے ہیں بل من جتلا کر اور کوئی ازیت مقبات کہہ کر کل لگی یورف کو مالہ ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو نگھانے کے لیے دے تو رائے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں یہ کہ سب ریا ہے کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا دیت ہے لاتون چلو صدقات کو کل شکولہ ولا یوں مینو مل رہا ہے جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم میں آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں منسلح یورائی فقت اشرکا ممن ساما یورائی فقت اشرکا من تسند کا یورائی فقت اشرکا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیران دیا تشکی کیا بلا یوں بِل مسل ہوں تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ گئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال کوئی فصل بھی ہو گئی فاسا بہ آبل اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا زوردار زوردار بھی پڑا فتح کا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی طے تھی وہ مٹی بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریا میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی اجر و صبح کا سوال ہی نہیں لا غرور آلاشائی مما کا جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا کافرین اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا وہ مسن النزیر مرتا اس کے برعکس وہ لوگ وہی سائموٹینس جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے عورت مثال دی گئی تمصیل و تصویر دی گئی تو اب جو واقع اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال وہ مثلاً نظیر علی الفقل ابالحمت برباط اللہ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ تصبی تم ان اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ اپنے لفظ کی پختگی کے ساتھ ان, ان کیسال اس باغ کی ہے جو بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا کا یہی تصور ہوتا تھا پر جو ہے ندی ہے بہ رہی ہے سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربا لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں آسامہ بابر ان اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بھی آ جائے خوب بارش برسے سے کو نہ زیفید تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا فارغم یوسیف با آبر الفقل اور اگر زوردار بھی نہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت چیٹا بھی پڑے گا کبھی اس کا تو تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا وہ اللہ بما کا ملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعیت خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو ان ہو اپنے غریبانوں میں جھاکتے رہو یون تو آج کمن تکون رہو جنگل تم ان نقیر ان تدبی ان تاط کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا تو اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت ہو اس میں اور انگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل اریگیشن بھی ہے کھجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی تٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی ہیں میلے لہوفیا بالکل نسبرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے فاصا بہل <الْكَبَر> اب اس پر بڑھاپا بھی تاری ہو گیا ہے لہوز الق انداف اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فاسابہ اے سار کی اچانک اس بات کے اوپر ایک ایسا بگولا ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے فیہ ہے کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی فاسابہ اے سار فی ہے نارول فہ طرح کا پورا کا پورا باغ جل کر چلس کر رہے ہیں کزل کبئی الماح القم الحایات کروں اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خنگان کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت کیا اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کبھی افسوس مر رہا کیا کریں بوڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو آگ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے